باللہ من و و و رحمد و رحمد و رب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آرائش طی فرمت چندانی چھوپ کو شذبت دریوں سے قادینہ درست نمبر آٹھ پوچیف چند نانی چوپ کو شسبت چزبون تو جو غتی بحث پہ خدا انعالم الطحمزات باریت خدائی صفات ثبوتی باریت یعنی دِل صفات کو نبھاری گیت خدا اند علم کی خدا محیثیت کا خود پہ ضروری اور لازم انتی اور مدان لسن ج واجب اور زورین میں کہ اللہ کو جس کو میں مانتا ہوں میں دی صفات تھا میتھن دیکھے دیکھا پختہ یقین ہے آپ زرین زورین ہونا صرف لفظی طور پر نہیں پختہ یقین میں اللہ کو سے آپ نے پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا اللہ واجب الوجود ان زب کا اعتقاد آپ واجب کائنات نژاد چنگ واجب کہ خوانگ سُلدن مہ چوپی خوانگہ گامل دن چفی قائنات بہ گام خوانگل چوفی امو خرید سو چپی ضروری طوری بہ قرانی مخصوص خدا خان بس پہ خدا نہ خداات ذاتی نہ صفت دے ذات بہت کھونی عمر و یکونی طاقت بگا کا کائنات بگا عمل دنچو فین ہر چیز و دی پوری کائناتی نظام بگیز بھی ذاتی فعلی کے اندر وقت بگا سانلہ اکر دیگبات بگو واجب بگی اور کائنات بگا خدا ودعالا میں ذات بگی آیات عفاقی اور انسان لائیت نفس درد دیوں ذری که خدا مزین بیاد بھی خدای قدرت خدای عظمت بگو زن بیاد بھی بہترین تین لاغ دیوت بھی وسیلت چکن غور ف یعنی غور و فکر ویس پہ ذریعہ جو نیو خدا سے علم و حکمت اور روموزات کو سنا خدائی وجود پہنانے یقین ایسے بچے پیدان تھوڑپا کہ خدا اندالم ذات پہ ہئی اندر ہم تہذاتی ہمیشہ صحت پی اور ہمیشہ زندہ گھر پی پھر کیا ذات پر موتی تصور میت پی قرآن سمجھ یو و یوم ذات پر ہر شیل جو حیات من من اور ہر شیل موت سا مین من واہ وا یوں لا یا موت اور خرید و ذات پہ ہمیشہ زندہ بن غلم موتی تصورمیت بن کائنات ہر شیل موتی تسولیت بن لیکن خدا ذات پر پلم موتی تصورت پن وہ ازل سہے اور ابت تک رہے گا خدائے بارنگتی کا واجب واجبن اور پہتا جاتو خدای ذات پہ فانہ نا پازیرین خدای ذات پہ لے سرمدیل وجود عزل سہے اور عبد تک رہے گا خرنیز ذات پہ لے کب سے ہے زیر بہنگا دانلہ سوچ بے مین مین اور کب تک رہے گا زیر بہنگا سنچاد ورنہ کب اور کہاں تک جو زمانہیں تمانی کی تصور سے ہم سنہ زودنس کا محضر کیا گناتا سور بے جنگامی تحلیق بے بدن بین اللہ ذات پہ یوپین اور اللہ حمیش البن دہر خدا الدبن ازل سے ہے اور ابطا رہے گا سرمدیۃ الو جوت خر یاد گذات جی کائنات یون الدین اللہ ہے نل تصور من جنہوں خدا میت پید پی اور تا اومن دین تصور جو زمانی تصور امین بین میں خدا نہ ہو بلکہ خیر غذات پو کائنات پغام مالک و راضی پخان کائنات پغام حیات بن خان پخان عرش زندگی اور تمام کمالات میں شرز وغح پوغ او خواشی شکر سام محتاج مت پن بادشا ان دل پھر گر کے حیات پہ خدا اعتقاد یاپو خدا صاحب خدا ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ خر گیا ذات پل ضوال فن ملسا مت پن اور کبھی خواص مت پن جربی دی پختہ قید و یاپو جونو جھ پن شجھنو تو خدا اندالِن لیکن اہم اور تربیتی صفات ج صفات نبارینغذ چھنجیے بعض بدین الصفت شاث مزید یون کا سلم دے سم کی خدائے بارن غذ اللہ پہتۂ یقین اب واجب ان جسن شک بجن جب نن درس اللہ رسی خدائے بار القدع واجب الصفت و علیم ال شاث کسل واجب اعتقاد یابری کا یک ان اللہ واجب الوجود خدائے ذات و واجب الوجود ان کا اور حج انصاحب حیاتِن دبی کا اور علیم الصمیع البصیر الد صفت سمقی کی کا سنخ اعتقاد آپ واجب جیسے شیخ خان بادشاہ علیم الصمیع الناب خان کو خن بادشاہ بصیر التھونخن بادشاہ خدا ان عالم الصح مزاد و والن الد صفت صمقا سنگان واجب صفات کر چکن خدا علیم خدا سمعین خدا کو خن بادشاہ بصیر التھونخن بادشاہ د صفات کن سم پہ نو اعتقاد پہ ادان اللہ صحیح تفصیل کے سمغ اللہ کے شیف قرآن سنت روشنی نو ادانہ خدا سے منفی ابغان دینفی ثمہ پہ آپ خدا منفی دے نورانی قرآن آیات کے ذریعہ یانگ تو کن ذریعہ جو غذا اللہ صحیح معرفت سونا غدال یقین سونا دِصِفت سم پی گا انسان یا گناہ بیا اگر دِ صفت سم کا سچ مش یانگل یقین سونا یہ صفاسم پہنوں تربیتی بہت بڑا اثر رہتی ہے بزرگ و علیم گام سے غذان اللہ یا صفاسم کو چھت چپ بہت کوشید دی زندگیاں وقت صوفن اور انسان یا حقیقت پر چھت چکی خدائے ذات پہ, پہ علیمن سمیون ال بصیرن زیر غذان اللہ اور خدا عالم درگاہین مدان اللہ ہمیشہ حاضر نازر دوست خدائے درگاہن غذا غافل مؤ تنسی صفات کو ان حوالے کا آدمی سے ان شاء اللہ کوشش بھی بچے تو آدت بھی چادن خدائی سے ہی معرفات سونا رسول سے معرفات ہومی سے معرفات ہوا معرفات ہو اور خو سان تہذیوں محبتوں میں اور خدائی پوری کائنات ہر شے نند سان محبت بن ہر محلوق ندانہ خدا کی کائنات ہر ذرہ ذرہ سے جوں گا منگری مولا پنگاری محبوب رشتوں میں جنوبت محبت بن بنوں تو ان, دی ان خدا اند عالم علیمن خدا شطخن بادشاہین جو لسف الا بعض بچوں علیم جو ہے خود مانا بچن خدا دال والن جب علیم جو بنا بے خود شیس خان بادشاہ مداں عتیں اس کی النگ سے پتہ قرآن پہن میں جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور مدان تو انسان جو ہے نتی جو آنکھیں لیکن غتی علم بچن جو بنگان سے آہستہ آہستہ جین کھلے گزاں مدرسن وکتاب جین نرویہ شال صبح اور کھلے کلے شوبون ضوال صبح کھلے کلے مختلف علوم کل صبح جگہ پندرہ سال اداں سے سوادیر بنگان لائ کچھ چیزیں جاننے لگتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑی سے اور کچھ چیزیں جی کہا کائنات میں سے تھوڑی سے حقائق انسان جاننے لگتے ہیں باقی جو ہے یوں سمجھو باہر بے میں سے ایک قطرہ انسان جان لیتے ہیں وہ بھی سال ہا سال گزار دینے کے بعد عرصے دراز جاننے کے بعد خوشی علمی کوشش خالق میں سے بل تھوڑی سی چیزیں ہم جانتے ہیں وہ بھی انتہائی مختصر ہے جو چیزیں ہم جانتے ہیں نہ جاننے کے چیز مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہیں اصلاً قابل مقاصد تو شجہنوں خود خدا عالم ذات و بارین خطالجۂ واجب واجبن خدا بذات خود جاننے والا ہے خدا لچی کی سے علم شے گھر کے جس طرح حیات پر بذاتین بن صحفہ خدا لچی سے زندگی میں ان بن صحفہ خدا لچی سے علم سمامن سم سم سم جی پوری کائنات بارین خدای علم پر ذاتین خدا خوان گامہ خوان دن چھو اور خوان ہر چیز پتہ اس پر بھی سوچو خلو پتہ گو مچوف ہے خدائی علم پر کائنات ہر چیز کے بارے میں ذاتی ہے وہ بے ذاتِ خود جانتے ہیں پھر کے ذات پر لچی کسی کائناتی کا سے مزن بچو چیش میں اور کائنات کوئی بھی چیز خاص طور شاہ شو عظیم میں دیکھ کا شان گنین میں زود نہیں ہونے اس کا منبرک من این سمندر کو نہیں یا H2O اور جراثیم چھوٹے سنگدم مشین کا مائیکروسکوپ کنی نہیں کا مشکل دلتا سے مت متوں میں جراثیم کو نہیں خدائی علم پر ڈونگامی کی حالت ہے ڈونگاما خدائی علم میں ہے خدائی علم خون خونیا چیزن کا سلمت اگر چیز سیکھو چوکو پھونچ گی بر پینت ایک ذرہ کے برابراتی بلدوں میں سون نہ ڈرا کوئی چیز سے اگر تازی اگر چوکو پھونچ گی اسکل دیکھنے خداس کا سلم دو سام پتہ ہے قرآن پاہین کا سلم سمندر تہنی چیت پہ اور نم کنی چیت پہ غلط ہے نم نصبیت پہ پتہ ہے کہنا ہر کون کو پتہ اور حتی یہاں آیتیں ہوشکیں اگر چو ذرہ نے برابر ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز جو ہے چوکو پھونچ کی بار پہ یہ نخواست پھونچ اسکل اسکل پینخ قلب پی نخویسنی پینخواستان لیکن اس پہ شو پہنچ گئی ذرہ کے برابر قرآن وسط مسخال حبت المن خرد لرد الزام بلدمزل و رائے رائے کے دانے کے برابر بھی ایک چیز دو بساں سنتے چیزیں اگر براتو پہنچی بار پینو پی نو بھی کی لیم پی اتنا خدا جتنا دو سنگمزنت یہیں سے شزفون وزن بس خدا العالم ذات پر کا اینات ہے میں پر پیچان سمت ہر چیز خدا الم ذات پر رخ علم کا ہر چیز کا محیطیت بھی عرصوں کو تاط سرا تک تا اور مشرق سے لے کر معرف تک شمال سے لے کر جنوب تک اور کائنات ہر ذرہ ذرہ خدا خریدات پہ خری علمہ کائنات ہر شے وارین اللہ تعالیٰ علم پو احاطہ فن ون خدا علم پو ہر چیز کا محیطیطفن اور قرآن پاکستان و ساحت القسین اور جو ہے وہ سیا سماوات سماوت اور اس طرح خدا عالم العامعلہ فرض علم پو کائنات ہر شے کا محیط عدف یا عالم ما فی سماوات و معاف فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں گامہ خدا تعالم ذات وزین ید رہے ہے ون حد تاجی لوچ بجنے سے خدا تعالیٰ علم ون خدا تعالم ذات کو قرآن آیت کو نینوں خدائی علمی احاطہ خدا اللہ شامت حد تک مزین بنو خدا تعالم علمی احاطہ انسان ذمہ نو خدا سے کا مختلف جگہوں نے عائد کنگا سلم قرآن مطالبہ نے بہت متعدد سینکڑوں بار خدا حسد ان اللہ بک الشین علیم انََََََََََ اللّہ بک الِشین علیم انََََََََََ اللّہ بِک الشین علیم یعنی شتخی کا انَََ عربی زبان شیک شعبہ دور بے علاخ خدا سے سلم خدا ان اللہ چھتی کا خدا عالمِ ذات شین علیم ہر چیز کا علمیت کائنات کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ ذات پر ہر ذرہ ذرع کے خدا عالم ذات پر بھی کل شے خدا خندع عالم خرید ذات علاوہ کائنات ہر چیز خدا سے شی کے لفظ استعمال کیا عربی زبان شی پذین وسیع علم لب مفہوم چل منہ ہر چیز چیزان کن،, کن زمین کن فرشوں انسان کن جنات کن تمام شعور سنتے دیہات تک سنتے جراثیم کو جو مشینی کے مت میٹھو مت لیبارٹری مد پہ میٹھو مدد پندے جراثیم تک کوئی شے ماخومیوں میں خدا کی قسل بھی ہے اور ن ن ہر ایک ایک دانہ نہ دانہ کا ماں ہر چیز کے خدا میں ذات پہ علم پہ محیط پیندر خدا اندالم قسل میں اس کی بالکل شعنا ہر چیز محروم کے ذات پر موجود یا السماوات و معافی سماوات جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمینوں میں ہے تم کا منگی کے کہ ذات الم و خدا سے قرآن بولو دو فرغان اللہ خدان عالم نے بادشاہ شص کھن بادشاہ علم یت خاچا تو دی میں علیم خدا دعال علیم انج و خدا شسخن بادشاہ خدا الغن بادشاہ دی صفحت بے کا داقدہ پکا سون قرآن حیات کن روشنین دے نغتی تربیت بہت بڑا داخلت نوں بہت بڑا انسان گناہوں سے بچنے میں اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنے میں اور بے عمل کن خدا حد پہ فریبین نو بہت بڑا داخلتن دِن نقط و حض و مت پہ ضرعت منہ خدا اللہ قرآن پر تو تھے خدا ان عالم علمی احاطہ خدا خوان لت خدا خوان جنس خری علمی احاطہ سام سے وسیع پیت پہ مطلب خدا العالم سے پسی خری علمی احاطو قرآن بیان بس کہ یا علم و فی السماوات <سؤال> و فی اصف نم نس تو چیز گامہ خدیا کے ذات المدین الطف یہاں چی خدا سلم خداب علم تعالم لینسان خدا مدین میرا ان اللہ یا علوم و معافِ سماوات والا شتھی کا خدا عالم ذات ولاد جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے نم نس گعامہ خدا عالم صاحب ضات المدین الطف اور خدا عل نظال کا اللہ یہ اور ہر چیز ام ام آم الات الات اور جو احط احط ب <دلائم> خدا الم علمی احاط و کائنات ہر شے کا یہ اور غذا انسانی کے ساتھ خدا الم غتی سے تمام بے چند گامی اللہ عالم علمی احتاط بن خداندہ عالمی کھلی علمی آئے تو بیاں دعائیں مختلف دعا شاک نانی ماں جو ہوتا دعا چکتے ہیں دین خ عل احت و نماز خدا علمی احاط و خدا مفات و اللہ تمام چیا وامہ ساسبہ سے تمام شعبوں گام خدا نالعالم کھل گیا ذات پلتی کا چیز پہ گار یاقیت خری گیا ذات پر پدہ کا چیز پہ چیب نیت وغامہ خری گیا ذات پر پدہتن دن کا سلم عالم اللہ ہُو اور رقی چیز ان گامہ کھل گیا ذات المت پہ سر ہنگم و جن میں پہنتے سانس بہت چیز سُن کا عمل صرف خرید غذات المت یا سلسم وجن متپن دینا ایک اصل میں ویام خریہ غذات المعن ادپن ما فل بر وال البہر جو وہ کچھ خوشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں یعنی ایک تینکے کے برابر بھی کوئی چیز سمندر کی تہ میں ہے یا خوشکی کے کسی مشرق زمین مالی زمین میں ہے یا سے لڑکوں سے تانسی ہو یا سے ہو خدا پر والبر جو کچھ خوشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں دی جو کچھ سمندری تام تے معلومات ہی دھوتوں تام سے ہو تو نہ جواہرات نہ ہی نہ آج موضی معلومات فائدے مند معلومات سمندری ناجو بھی تام تک قسم کو اور دانتے موی کو سمندر تے تے خدا اندال میں رلنا نذیک میں چیز کو خدا سے تحریب سے خدائی میں یاد لگا میں پتہ ہے۔ اور زمین کو قسم برک نہیں برک نہیں وقت کو مشکل کو چاہیے نہ صداح زمین جن سے وہ پھینچے نہ صداح بھی چے نہ گانما میں یاد ذات پر مجن ما فل بر وال جو کچھ سرشی میں اور جو کو سمندر میں میں گز ذات پر مجن میں مزید توجہ قسل ہم ساجدی کے تام تھے حضاروں لوگا دھو تو چھوٹ سرگہ جی کے تام تھے لنگے دھو تو ایک درخت کے اوپر جبکہ دنیا کے کتنے دنی اربوں خربون درخت ہر درخت کے اوپر لاکھوں نہ ہزاروں پتے خدا سے اصل میں دے اربوں خربوں عید پت پہ درخت کو نیگیت پہ پتہ ہزاروں تاجد پہ پتوں گام گی ذات العنی اگاتم فرش کرو یعنی سوئچ نہ خدا سے ذات السن جس تعجیت جی لوگوں گا نہ بجفن گاز دو بھی گا سڑی کے نہ بدفن گا شاڑو بھی, شاڑو بھی گا لوگوں بتفن کے ذات الجیب جگہ تفصیل کا محسن ہے خدا عالیہ نے صفات علم میں سے چکناتی اولاد کو نہ محسن لے ہر چیز کو ایک ایک کر کے گنتی ویسے ہی آس میں بادشاہ پائن رے ہر رے چیز رے رے نمبر طاں سے کوٹ نمبر طاں سے سے اور ہندوستان سے پی کوٹ نمبر تاثت پی ہر ایک حصی سے حساب کتاب پورا بہ ست پی میرا کے ذات پر غلط خدا اللہ خدا اظمال شفات علمیا میں سے مگر گسلم کے ذات پر خود سو چام تنا فرض پہنا خود ساجی زیادت پہلاتی محدود جگین وات حاف المعلین حب الملک بہت زیادہ تازی ہوتی ہے خود حب الملک بیا صرف بیاسپوں سے لونگا تعمت سڑے تعمت خدا سے نہ صرف بیاسپا تعمیر مزین میں نہ صرف شڑ تعمیر مزین میں نہ دو تعمیر موجود میں پر کی لونگا تعمیر دو بہ ہر تازی گنگال مضینیت اور ہر لونگا سر بدھال دو سنگ موجنی ہے جس تازی بھی نمبر دو نمبر ایک توڑا نمبر ایک پتہ نمبر ایک گرائے سو سے نمبر دو گرائے سو سے جو گامہ سونوا ایک ایک ساتھ گوفا موسم بڈر شروع لمحہ بدھ پہ شروعانا تو روزانے کتنے پتے گرتے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں پتے گرتا ہے خدا والدوں گامہ پاتا ہے ایک نمبر المعزمس خدا عالم ان کی جی کائناتی ہر شہ بن کو احاطۂ علمی تعامت وسیع تو داروام تے وسی پذنتان چکہ مگر خدا دال ہوا پھر بھی مطالعہ پتہ سر مارت لین جس مارت حساب پھر بھی تو فضا خدا سے پھر گرک ذات علمی بارقی بیان بن کا سلم والا حبۃ ظلمات عرض اور نہ کوئی دانا کوئی دانا، نہ دانا، ٹو دانا، سون دانا دانہ دانو نے سنتے دان و دانہ بول دو میں دانہ زبین جو تو کوئی دانا مثلا بھی دانہ ہے مسئلہ سون طبی مخی کا سون کن بدھ مخی خدا کا سلمی سے نا جو ذات مغنگ دو سنگ ایک ایک سے نشٹ ہو وہ حلان سے سینگ لو تنگا چاول دانہ نسٹ انچک دو انچ دو انچک چھ انچکے اور گاہک فصل چینچک اور سبزی جات کو نہیں دانو انچک دو سون کوئی سون اور دانے سے تو احمد مگر نی گیا گذات پہنگ اور یہ روشنی سے اگر لکھو گا لکھولا فصل پہ زیادہ محنت نہیں ہونا ایک ایک دانہ کا ہمیں ضائع ہوا مچوں پہ فصل اسکے چپ پی دوبارہ اور اگر ضائع و چپ فصل کم ہو چکا سن دونوں رولے وا چپی اسکیم چپ پی اور نہ خدا دی آج غور بھیجنا قصل والا حبت علمات الرض اور نہ دی ٹھوپ سے او پی لوں ایسے کوئی ایک دانہ بھی نہیں مگر یہ کہاں دیا تو اللہ عالیہ تحلیل بھیجنا تعلیم کو سنگ آتی ہے یہاں خود بس ایک کلو گندم مثلاََ طبی نہ دیں تامتے دانہ تو ہزاروں کی تعداد میں دانہ ہے وہ ایک من گندم میں پھر کتنے دانے ہوں گے ہاں لاکھوں لاکھوں کلوڑوں میں اس میں دانہ ہوگا وہ غتینہ مثلاً مندر رہ رہ سی سون گتینہ کم سے کمخان کو نہیں سی مثلاً منچکا اگر سون تب ن دو تامتے دانہ دو تو دو مندر ٹوکچیک سے علاقہ چین و کئی جو ہیں ٹن میں سون تو ایک ٹن سونی نو تین صرف بالتانہ نو سنتے علاقے چکی نوں غور میں لاکھوں داتی تے داتین لاکھوں کڑوروں اربوں سے داتین سون سین پھنستاً صرف نیسرو سا وہ باقی اس گامی سون گنگا گامی سون گنگا ما اور باقی سبزی ذات گاہ میں سون گنگامہ یا یعنی ناگا سے غور ویسے اللہ اکبر اللہ اکبر خدان عظمت پلت فون پھر علمی سال میں کوئی ایک داناوی بھی زمین کے اندر نہیں جاتا مگر ذات پل تم گامہ بول دیمی تو ادا تو چاہتے اچھا دیتے سون بولے سے نے اٹھاؤں اللہ اپنے کھلا ہفتہ مہینہ لگ جائے گا لیکن دے اللہ تعالیٰ اپنے غزل میں نیزا پہ توں گا میں سونے سے نو ہپل تین پھنستا میں سون چامتے تے دودھ توں آربوں کھاربوں میں پھر پوری بالتستانی تامتے سونی جی یا نس نہ ٹوتا تانتے سوچی پھنستا میں دو تم سوق پھر پوری پاکستانی تے سونی دا تے داتی سین خوستا میں دوں پھر پوری دنیا کے تامتے سونچے سین پھنستا میں دوں چھج اللہ سے جا منگو دینی پتا جگہ نس چاول یا سبزی دالگاہ ماننا گا سونی تو جو شام سے دانے جسے مدانے فصل اگائی ہوئی ہے تو بھری خدا سے قصل میں گا منگو تو یہیں سے جانو اللہ تعالی علمی احاطہ شام وسیع وسیع پر چود بھونو عرض سے لے کر سراط تک مشرق سے لے کر ماضی پوری کائنات خوائیں خلاق بس بھی اور پوری کائنات کھلی سامنیت بھی پوری کائنات ہر چیز کا خرید پر علمی احاطہ اور مسجد کا سلم ولا رد بھی ولاء آبسن اللہ سے کتاب و بن گا شیفِ بتن کا کمبے کریں گے کتاب وہ دیکھ گیے کھلے کتاب پوین خدا ڈالیں گے لو امافون جمعہ اور جمعہ منگریت گوشت اور نانزین اطبین ہر چیز تو شفال مزین مرغوس اللہ تعالی علمی احتسام سے وسیع جو ہے تو تو دیہ وسی عمی کا خدا اند سے کائنات ہر شے کرنے کا انسانی گاہ گا, گا بیچیا سن خدا لمزین گاہ گا, گا بیچا نو کیا سن گزان لمزی نیت پن آیا گزان لسنی سمپون خدا پنت پن جو گزان لسم بتاؤں خل و گاگا لچی بیچنا دو کو امبو گا لچی بیچنا گا نورو لچھی بیچنا گا انہیں لچھی بیچنا گا پھاؤں لچھے بیچنا آیت خداء النت پن پن خدا الدعلِ سے قرآن پاگن قسل بھی فرقان آیت نمبر طارباً چھ پانچ چھ نُمبر شعب القسل بھی ہوں لیکن حبیب عنگ کسل بھی ہوں اللہ انضل الجل قرآن پر دیہ اللہ حسن البسن یا علم الفسلہ واۃ والی گامہ خدا علم ذات الفن کائناتی ہر چیز خدا الدعلم ذات العلم وص اللہ عموماَََََََََ بھی چیز کن زدالمدن السّام چیز کن زیاں خداء المدن الدر اور آیت مومن خداف یا عالم مافی صدولِ بندے مومن کھیلشنی پیت پہ کڑ گاما خرید پی یا صرف کڑگامہ ابھی تک خیال سے سول مزر فضے کڑگامہ یا کہ ذات المدن یا عالم مافی صدور کہ مزاط سدور خدا سے رسنی پیت پن غامہ خدا سم بو گامہ تہ سمن گو پا سمفن اور دوسریت رادہ بول مذہر خدا سے سلمان یاد کر مال دو گامہ بات بند مومن خوب مدان تو کبھی مدان جو ہے یادِ خدا دالمند سورہ فرقان آخر آیات ان کا سلمت کہ اللہ علیہ مومن گلغرین سو شکین سما وات والی کا نم نصیت پہ چیز گام انگیز گیس کے ذات پہ غریم کسلم و دیا ماں انتمال انگیز گیس گیز ذات پلو چھتھی کا شیس فن کر ذات پلو تم لوگ جس حالت میں بھی ہو ماں انتمالے کسلم بندے مومن خزاں گواہ حالت چیزیں نہ خوشی حالت کی کتنا غمی حالت کی گناہ حالت ہو کتا نیکل سی حالت ہو کتنا غنی بے نیوز کریں لہموں بھی نیوز کریں اچھا بھی نیوز کریں برائی ہوئی کہ کتنا سیری مل کر برائی کر رہے ہیں کتنا اکیلا برائی ہوئی نیوز کریں سوچ سمجھ کے برائی کریں نازا نستگی میں برائی کر رہے ہیں یا اچھائی کر رہے ہیں تمام بےچس گامہ کھیتی ظاہر باتین گامہ لگو جی نیوز پن لے بندر مومن در خدا ماں والے تم جس حالت میں بھی ہو خدا جی نیوز پن یہاں چیزیں خدا میں لیں گے حبیب یہاں جس حالت میں بھی عنگ اللہ عظیم یہاں نامی صاحبہ قرآن پاغن آیت کن می اللہ تلواد بہن علام عظی اور لیں گے حبیب اِدان سنگھ گوا اللہ ادام بھی شروع کن گامن چارج بہ ننگا دو گام اللہ خدا عذات تو قرآنِ باغن خدان دہ علم سنگاتی خودی ذات الاتی بے چسکن موزن اطپن جب قرآن گن سے آیات کو چس علیمون علیمون العلیم علیم الصمی ان بصیر ان علیم ان شسخ نین ٹھونخا نن کو کن شسقن ٹھونخہ نن کو کن موزین لاندہ موزین اطپن لبند مضین اطن لا اتنی دفعہ تکرار بس مدان لا کہ اب بندے میں لگا تھوڑا سا بھی کا غروب سننا مدان لہ شرما ہیا ہاں جو الحمد <سؤال> اللہ یقیناً سر تسلیم خام وہ خدا سے دس فاتون اتنا زیادہ تکرار بھسل لے بندہ مزید نِت پن ہے بچس گاہ پتہ پن ہے بچس گا منگالا تھو نید پن ہے کھیر چس گاہ منگالا کوئی نیت پن ہے زب خدا سے اتنی آیت تکرار بھی تکرار بسر کہ بندے مومن گو تھر بسنی اللہ قبول پرواہ نگار عنگ عنگل ایمان لت پرواد بے شک گریت غذا پرنگ ہر چیز مضینت بے شیری پلنگ آئی بچا گا ہرگس با مدا سے کہاں تک مثلاً دوستی سولہ اشارہ میگی کا خدا سے سلم یا علم خی نہ آئین لکھتی مک کن بیخیت پتہ خیال جو دیکھ رہے ہیں نا کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کس حیثیت سے رہے ہیں کس نیت سے دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں خداس کا می خدا کا نیانت پتہ آمل پتہ شاہی پا فسول فانض بو شاہ فانضر وہ خدا قسلم یا عالم خواہ نتل آئن غلطی میک کن پھان سنگل پتہ خیا شاہ مک فاخی دمیر اللہ داموس پر اللہ دس چیز پہ اللّہ کس نگاہ سے دیکھے گا لگامہ پتہ تو چھز بونو خدا الدعالم آیاتِ علمی حضرت شفات علمی حضرت آسما علمی حضرت آسما کون اللہ خدا علیم دل بشخن بادشاہ میں جس بات پونکا جی کہ مطالعہ یقین سنو خدا الدعل آیا چین کا سلم سو رے تاربن سورہ حامد سجم ہیں طاربن جہاں تنگی الدین خدا الدین کا لے بند مومن کھدانہ میں سمندہ سم کھداں اچھا اگر سم نام مل سے لنگا کھیل بشیت پن کھداں دو ماں سم گیا سم تعداد کھداں بھجیت ننگا کال عائد پن کسلمین کھداں عغد ننگا کھیلے ٹھوگے پن الدین کسلمین بس یا پگہ کھیتی ہر عدد پہ میرا ایک عدد کا اضافہ ہوگا اور گا لکھتی بے چس گامہ پا دت پن خدا کسلم لیکن اب سُس الدین کھداں لدی حقیقت پوچھنے غافلیت خوا لو مین کل پتبین خدا لگ موجود یوتن گاہ گاہ خوات من ہاں چاند سے خدا لطحت پنگا پھاغل ود نسا خدا لے پتہ پن گا نیو سامنے خدا لتحت ذہنی آپ بہت سے غلط کام پھول و نخو لو تھو من خوش آگے مل زیر دیر لے جگ لندگی میں وہ گناہ نہیں کرتے چل کے دیکھا کہ کیا آپ کے لیے وہاں اگر ہلوشت سالما بزرگ جیورنا آخن چیزنا بابئی ارنا اور بھی زیادہ خوشحال جاتے ہیں لبوانے والے شامن وجرت آتا ہوں یا بو سامنے گاتے شرمندہ ہو جاتے لے گارے آتے سامنے گاندھی غداب اچھی وہاں آتا لگا جن سے یا استاد جو لے گا رے استاد پو تھونساری استاد سامنے گاندھی گنا خوشی ہو سب پھر جو ہے اور یاد سے کوئی بھی خطا خوبصورتی کو تا بھی بلبی سیخوائی نے سب خونا یا نہیں گناف اسکیور ابسوسن اور ست آپسوسی اور ہزار ہا بر افسوس گٹی کا گدن گاتی معریفت پی گانا ستنی سوفنوی خدان دال مسلح مزاد پو گاتی حیات لات پیتی موت پو لاتی گاتی سہتر سلامتی خواتی رزکین خوب لاؤت یو پی تمام زندگی اٹار چراہ گا تھی گردان عزت ملت ملنا ایمان ملنا ہر چیز کا ماں گدان تمام بلائی گا لاتے ہوئے اور گدا تباہ برباد بھی نظام لات پہ بحیش پو خوش مزاجی لاتے گدھان میں نا سمت یہ فرمانی بھی نانی تا نسلس گاپ مین میں بحثن تان تا گپ مین میں کوئی بلائی کھول گانا تھوڑی چوبیس نسلس گاپ مین میں کھولس گھنگ سولہ تھوڑ چوب میں۔ لیکن سوچ رہے ہیں چن کر سے بات پہ یقین بھی ضرورت خدا ہوں نو خود یقین سونا لیکن گا سی جہاں بھی ہوگا گاہ چکم نہ سنگی اللہ فغان خولنگ خوشگال دوستوں سنگ نہیں اللہ گا ہو سنگی اللہ اللہ تھو نیتن گا شراب تھونی سنگی اللہ تھو نیت پن غاہ حرام اللہ فل تھو نت نہ حلال چیز ذن سنگی اللہ فل تھو نت نہ اللہ فل تھو گاچیز سے منگی کوئی بھی گاچی سے جو جی کا دوکھتا میں سنگھیے اللہ پھل تھونے پن گا چیز خدمت بننے سنگھی اللہ فل تھونی پن گاہ نیکی بننے سنگھی اللہ پھل تھو نت پن گاہ فغردہ اللہ پھل تھونے پن گا سے کوئی بھی نئے کام کرتا ہے تو یہ اللہ کوئی سامنے بہن اتن کوئی بھی برائی کرتا ہے تو میرے اللہ کے سامنے ہے تو جب اللہ وہ ذات جس کے سامنے کوئی احسانات کو نِگارا غرق پنگاری پورا وجود بکھے کا سو فیصد محتاش پنگھرا ایک گنم کے دانے میں اس سے بے نیات نہیں ہے فم یا <سؤال> ہس سے ایک ہس چی گدان خوش موت سے یہ ہس چیک پورا یہ مل خوشی کا فٹوئے خوشانات کی تعدو نتان کا سالم سے نیمت کن نسی سے پن دے خدان میں بے نیمت کنگ منگا زین سے اور خدا عالمی سامنے کران دوستوں حضور دوست خواترا تھوں دوستوں کے ذات پہ تو قرآن سب سے زیادہ جس نوٹے کو فوکس کہیں گی یا بونوں یار نوتوں فوکس جس پن لے بندہ آنگا لتوں پن ہے کھینگی سامنے ہے لکھری بچوں موجود اتفن ہے کاما کنگال <سؤال> تھو نپن ہے کھیرمی کے بچوں تھو نیپن ہے تھو نیپن ہے چیکس میں دوالیپن ہے کِسنی چیکس میں جس چیز پہ خدا اللہ عالم سے قرآن اتنا زیادہ فوکس بھی سک اتنا زیادہ فوکس بس چھز بونو قرآن پہ تو یہ حق سچہ کلام چت پن لگنی چز بونوں جو اللہ خوانگی کا سل بھی ہوت کھری بارنگ کسل بھی کھری گال کے ذات پر بندی بارنگ رشتوں کا سل بھی لے بندہ غافل مسوں ہے غافل مساؤں غافل مساو ہے تھو نت پنگا لکھیاں تھو نتن کھی وچس کا میں تھو نت پن دوچس گا متو نہیں تھو نن خری پلاننگ کامس اگال پتہ پن ہر چیز کی ساؤن الفپن کھائیں گے نغافل مسئو ہیں غافل مسعو ہے غافل مسئو ہے, ہے اتنا زیادہ جن جوڑا ہے جن جوڑا ہے جن جوڑا ہے چھج فون مدالہ خوش میں آنے کے ضرورت ہے اگر ہم اس خدا نالے میں ذات کو لنگاتے بے چسکن خدا المزین اتفن خدا النپن خدا القین اطفن زیرو کے مدعلِ سچی ایمان سونا و اللہ بل اللہ چھج فون ہرگز ہم گناہ نہیں کر سکیں گے چاچ بھی مزاج میں یوتھ دنگان بہن خود ایک گناہ انسان کرنا چاہتے ہیں اگر بچے کے سامنے سامنے ان سب سے تو ہم شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہمیں کوئی شرم نہیں ہیں ہم کی ہر چیز سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہمیں کوئی شرم نہیں ہر چیز کے بارے میں ہمیں یہ مجھے دیکھ رہا ہے ہمیں پتہ ہے یہ مجھے جان یہ میرے حالات جان رہے ہیں پتہ ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے اللہ کو پتہ ہے لیکن اس سے غافل ہے ہم اس سے جاہل بالکل بے خبر اور ایسا کہ گوئے کہ مل خدا خوشیاں بت میں پچو غذیبِ جس کو لتانے ایسا لگتا ہے خدا غذیبِ جسم چاہیں بتہ میں پتو غذا بتم پوچو غچم چاس کنچے بتہ میں تو اس حالت میں ہم زندگی گزاریں چھج بونا یہ ہمیں اس اس بے خبری سے اس جالت سے اس یہ ایک خدا دعالمی جو قرآن جسلحمہ آیاز اس انکار سے ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہم نکل آئیں تو غلام مسلمان کو ہدایت میں سوال چھج بونا اللہ کے برسے میں سنتوشن آتی علم کو نیت پہ دی رشوت خوری حرام خوری دی تمام فیصق و حجر گا ہمیں خاتمہ بن جوں گا میں میوے بنیادی وشہ پگامہ بے درجی کر دوں گا میں بے وجہ ہوگامہ ہم کیوں گے ہم اللہ سے غافل ہے چزپون اللہ سے غافل ہے اللہ سے غافل ہے اس لیے غذا اللہ لی لی خدا العالم دی صفات کو خدا اللہ تھامین خدا الغان غافل ہے تو پھر آسانی سے گناہ کرتے جا رہے ہیں فن کلپ لمبا سو سنگا ایک دعت پرور دیگر یہ گا ہمارا حری صحیح معرفت ہوتی ہے اللہ تحفی صد و شاء اللہ عری مارفت میں سے نل حسکوں اللہ تحفی صد و صاء اللہ عام نے رب اللہ